عرش حق ہے مصن دیر پک رسول عرصے حق ہے مصن دیر کو رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی مینا پٹ پڑھ ہے کالین میں نرمت رسول اللہ کی بولو ہے کون میں نرمت رسول اللہ اشاروں سے گو چار سورج پال پے چار اشارے سے نجدی دیکھ لے قدرت رو اللہ کی گند نجدی دے قدرت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بھی ت اللہ کی بولو ہم رسول ہم رسول ہم رسول کے جنت رسول ہم سیکاری وہ بڑھے ان کا خدا ان سے بدوئیں ہم بھی کا کہنا نہیں عادت رسول کا فرمان کہ میرے صحابہ ستاروں کی ان میں کسی کی بھی ہدایت پاؤ اور اس میں سوار ہو تو بس جاؤ تو کشی میں جب دن سفر کیا جاتا ہے تو تاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جاتا ہے یعنی کہ اہل بیت کی محبت دل میں بساؤ اور پھر صحابہ کو رحم کو تو انشاءاللہ شاء اللہ مندر تک پہنچ جا آج فرمانتے ہیں کہ اہل ناگ پیڑا دے سو نج نہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ نچ نچے اور نام در در سو وہ جان نے گیا جو ان سے مستغنی ہوا مستغنی ہوا یعنی بے مروا جو حضور سے بے پرواہ ہو گیا وہ کہاں حضور سے بے پرواہ جو ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے عمل سے ہی جنت میں جائیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے ارے ماحول جب تک شفاعت کا در نہیں کھولیں گے جنت کا در والا نہیں کھولیں گا پچاس ہزار سال کا ایک ہو پچیس ہزار سال یوں ہی گزر جائیں گے کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس, جنبیدن پاس, جنبیدن جنبیدن پاس سب کے سر یہی فرمائیں گے ہبو الا غیری آج کسی اور کے پاس جاؤ آدم علیہ السلام یہی کہیں گے نو علی اسلام یہی فرمائیں گے ابراہیم علی اسلام یہی فرمائیں گے اسماعیل علیہ السلام یہی فرمائیں گے عیسائی علیہ السلام یہی فرمائیں گے علیہ السلام یہی فرمائیں گے سارے ندی فرمائیں گے عید ہبو غیری کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس نبی کی واردہ میں اس ندی کی واردہ میں یہ گھومنا پھرنا کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں پتا بھی ہے دنیا میں بتا دی ہے کہ ڈائریکٹ سرکاری کے پاس ہے کہ حضوری فرمائی ہمیں پتا ہے لیکن اور اس بلانے میں کیا راز ہے اس راز کو آلہ عادت کیا کبھی اس نبی کے پاس اس نبی کے پاس کیوں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شکیل نہیں اب بس اور ان کے آگے کمیڈا ہوگی یعنی کہ آج یہ بتانا مشہور ہے کہ آج شفاعت کس کے ہاتھ ہے کے بھائی ان فقط اتنا سبب ہے انہیں کالے بند میں ان کی شانے دکھائے جانے تو کبھی اس نبی کے پاس سے اس نبی کے پاس آخر میرے آکار بازار میں بال جی ہوں گی نا رہا غلاموں میں تو ہوں ہی سے ہی میں شفا پھر میرے محبوب دروازہ کھولنے گے شفاعت کا شفا ایک قبراہ محبوب کی شفا سے قبرا کا دروازہ کھولنے کے بعد پھر جو ہے وہ نبی انبیاء شفاعت کریں گے پھر پھر شہداء پھر ولی کامل پھر حافظ یہ سب پھر شفات کرتے شفات شفاعت قبرا کا دروازہ حضور افاد واپرمائیں گے تو جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم حضور سے شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہم تو جنت بجائی عمل سے تو ایس کے لیے قرآن مزید پیش کروں گا بڑی مشہور معلوم و من خد لما من و تم رسول یاد کرو محبوب نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں دے دوں کتاب تمہیں کتاب بھی دے دوں حکومت بھی دے دوں نرومت کو دے دوں پھر تم جا تم رسول ہو تمہارے پاس, پاس رسول, رسول لائیں مسد کل تو جو تصدیق کرتا ہوں رسول جب تمہارے پاس آئے تو لطف من اللہ ضرور بالضرور تمہیں ان پر ایمان جانا ہے یہ جو لطف یہ جو معاملہ ہے نام تا کہ بحث ہو جائے گی الگ الگ تجربہ البتہ ضرور بل ضرور ان پہ یہ مان جانا ہے اور ان کی مدد نہیں کریں گے یہ مراحل مراحل اللہ کال اقرر تم کالا میں کیا چاہتی ہوں قرار کرتے وہ اقد تم اللہ میرا بھاری اسمہ یہ بھاری ذمہ اقرار کرنے سے میرے سوچو اٹھا دو بھاری ذمہ کالو افرنا یہ اللہ چکر کالو افرنا ہم کالا اللہ فرما کا گواہ ہو جاتا ایک دوسرے پہ گواہ تم نے اقرار کر لیا نا نبیوں نے اقرار کیا گواہ ہو ایک دوسرے پر گواہ ہو یعنی کہ اسلام موس کی گواہ ہو جائے موسا عیدہ کی گوا ہو جائے آٹم منہ کے گواہ ہے دوسرے پر گواہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ پر مرد تم شراہی گواہ نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے اس کے لیے حضور کے لیے اور آخر میں جو آئے گا کئی اسی کی جو آگے ہے وہ بڑا جانے والی آگے بعد ادال اب, اب کوئی, کوئی پھر جائے کوئی کے جائے وہی لوگ جب, جب نبی علیہ السلام جب محبوب علیہ علی بات آتی ہے تو نبیوں سے اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے جو کوئی ایک ہیں ہمیں حضور کی پرواہ ہم تو جائیں گے ایسے ایسے جائیں گے ہم تو کچھ جائیں گے ایسے اعلیٰ نے گرمایا قرآن نے سنائی اعلیٰ جو فرمان ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے جو قرآن حادیث کی تفسیر ہے اعلیٰ فرمانے وہ ج میں گیا جو ان سے مستقبل ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی پچاس ہزار سال کا دن کوئی حضور کو ادھر گھر رہا ہے کوئی حضور کو ادھر رہا ہے کوئی میزان پہ کوئی کل پر کوئی حوضے کو حضور ادھر گری حضور ادھر حضور ادھر مکان مقام تو اتنے فاصلوں پر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی حوضے کوشش ہے کوئی تو کوئی کل چراغار کوئی حوض کوئی میزان سے حضور سب سبھی سوچ لے حضور ادھر بھی جا رہا ہے رہا ہے ہر جگہ جا رہا ہے تو آج دنیا میں حضور جسے چاہے اپنے اختیارات اپنی طاقت کے جلوے دکھا جاتا لیکن لیکن قیامت کے دن حضور کی تعداد کھل کے ساتھ آئے اپنے بھی دیکھیں گے غیر بھی دیکھے گی غیر دیکھ کے مانیں گے لیکن اس وقت ماننا قبول نہیں ہوتا آج ان کی آئے آج مدد مانیں گے پھر نہ مانیں گے مانے مانتیاں بابا مانیں گے لیکن ماننا قبول نہیں ہوگا اسی لیے یہاں مانو آداد فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائے یہ فورن بن حشر میں کھل جائے گی طاقت کھل جائے گی طاقت رسول لا اب کو یہ کہ قرآن میں تو جس میں حضور تو ایسے چلیے حضور مند آپ ابھی کے جواب دشمن دشمنوں کے کا بیان کرنا بیان ہی ہے <سؤال> قرآن حضور کے دشمنوں کا کی برائیاں بیان کرنا ان کے عید بیان کرنا تو حضور کی تاریخ تو قرآن پورا اٹھا کے دیکھ میرے محبوب کی تاریخ سب سے بڑی بات قرآن کو تور میں یہ پہاڑوں پر اٹھاتا تو ریزا ریزا ہو جاتا کل بھی پورا میرے محبوب پتا محبوب کے چشمہ کرم کا ذکر ہوتا تھا ماں کبھی حضو کے مہراج کا بیان ہوتا ہے کبھی محبوب کے مہراج سے لوٹنے کا بیان ہے جو پران گو میرے محبوب کی تاریخی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کب ممکن ہے اللہ کی تجھا سے تجھ سے ممکن, ممکن ہے پھر